کلاس والی پھٹیاں لے استاد والی فٹی مردالوی صاحب کے کمرے لے اپنی پوری سیب صاحب کو نہیں سن اوہ کتابہ میں آپ رکھوا کے آیا ترتیب ترتیب نالنا چار پائی سے جس ترتیب نال لے سکو ان جی بہترین چلو شاباش تہارت کے جو فرائض ہے کا مسا کرنا لہٰذا جو ہے پانی بہانا ہے یہ دیکھیں کہتا ہے غسل کے فرد ہیں تین اعضاء کو دھونا اور سر کا مسا کرنا اس آیت کی وجہ سے فکسلو وجوہا کم و عیدیہ کو مل مرافت و ارجولا کم مل تین کو دھونا اور سر کا مسا کرنا ومسا بھی روسی اب مس اور غسل کے درمیان فرق بیان کرتا ہے کہ غسل کیا ہے الساللہ پانی بہانا پانی بہے گا تو وہ غسل ہوگا دھونا اور مس کیا ہوتا ہے اصابہ پانی صرف پہنچا دینا یہ فرق ہے غسل اور مسا کے درمیان اچھا اس نے کہا ہے کہ غسل کے فرد اپنا وضو کے فرد کتنے ہیں چار تین ادا کو دھونا اور ایک کا یہ فکا انفی ہے جبکہ ہمارے نزدیک سارا وضو فرض ہے الامر للوجوب امر چاہے اللہ کا ہو چاہے اللہ کے رسول کا ہو فرض اور واجب ہوتا ہے احناف فرض اور واجب میں بھی فرق کرتے ہیں وہ آپ نے اصول فقا پر ایک نظر میں پڑھا ہے ٹھیک ہے آگے وجیز میں آپ پڑھیں گے یہی فرق دوبارہ ٹھیک ہے تو یہ وہ فرق کرتے ہیں ہمارے نزدیک سارے کا سارا وضو فرق ہے اجست منامی فلاثل صلاح اجاتو مر مد وسطن شر وسطن و بالق فل استن سارے عمر کے پھر داڑھی کا خلال کیا ہاکا امارانی ربی ازا میرے رب ازا وا جال نے اس طرح کرنے کا حکم دیا ہے ابو ابوداود کی عیل پھر العژن مینا رس جو حکم سر کا ہے مس کا وہی حکم کانوں کا یہ بھی فر ہاں جی پھر ادا تو خل دئی نہ صابل یا ہاتھوں پاؤں کی اُنگلیوں کا کھلال حکم ہے فرد ہے یہ سارے کام فرض ہیں اس کے ساتھ مزید اتوالی ایک ادب کے خشک ہونے سے پہلے پہلے دوسرا دھونا ہے یہ نہیں کہ آپ وہ ہاتھ دھو کے کلی کر کے منہ چوں دھو کے اور آ جائیں اس کے بعد اگلے پیریڈ میں جا کے بازو دھو کے اور مسا کر کے پاؤں دھو لیں تو یہ غسل اپنا گنا نہیں ہوگا سبق ختم ہو گیا اگلے سبق میں آگے پڑھیں گے